یہ نبی خریدان میں ال ہاں اوکے تک جائیں گے دس میں پانچ ایسا کام الآن صفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم مئة صابرة يغنبوا مئتين وإن يكن منكم ألف يغنبوا ألفين بإذن الله والله مع الصابرين ما كان لنبيه أن يكون له أسرى حتى يسفن في الأرض تريدون عدى الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عدين فكلوا مما غننتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم نحن عبده و على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب شرح لصدري و حسر لأمري وحل بعضة من لساني يفتحوا قولي اللهم صل على سيدنا محمد و لا لسيدنا نبونا و بعد حسن يا أيها النبي يا أي نبي صلى الله عليه وسلم حرد المؤمنين على القتال مسلمانوں کو ممنین کو ترغیب دے کتال کے لیے جہاد کے لیے ان یکمنکم عشرون صابرون اگر ہوں گے تم میں سے بیس صبر کرنے والے یغلبو میتین تو وہ دو سو پہ غالب آئیں گے وہیں یکمنکمیتن اگر ہوں گے تم میں سے سو یغلبو و الف من لذی کففر تو وہ غالب آئیں گے ہزار پر ان لوگوں میں سے جو قاتر ہیں بےآم قوم القن کیونکہ وہ ایسی قوم ہے جو سمجھ بوجھ نہیں رکھتی یہ سورہ الفال میں پورا غزل بدل کا واقعہ چل رہا ہے ایک مضمون کے ساتھ دوسرے مضمون کے ساتھ سارے ڈیٹیل کے ساتھ تو اس آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے کہ آپ کو مومنین کو مسلمانوں کو جو آپ کے ایمان لائے ہیں اللہ پر ایمان لائے ہیں ان کو جہاد کی اور کتاب کی ترغیب دے دیے ہر برنگیختہ کرنا بار بار کہنا کہ آپ جہاد کے لیے نکلیں اللہ کے راستے میں نکلیں اور قتال کے لیے تیار ہو جائیں ٹھیک ہے تو یہاں لفظ استعمال کیا ہے قتال یعنی کافروں کے ساتھ جنگ کرنا تلوار کے ذریعے یا جو جو بھی ہتھیار ہیں نیجے تلوار اور تیر کے ذریعے تو اس کو قتال کہا جاتا ہے ایک عام حکم ہے جہاد کا جہاد وہ تو ہر حالت میں مسلمانوں کے لیے یہ ہے کہ کوشش کرنی چاہیے اور جہاد کا ایک پار پر قتال ہے قتال یا جس وقت پھر تلواروں کے ساتھ یا آج کل بندوقوں اور مزائلوں کے ساتھ جو مقابلہ ہے تو وہ ایک پارٹ ہے جہاد کا باقی آپ قلم کے ذریعے جہاد کر رہے ہیں اللہ کے دین کو پھیلا رہے ہیں جہاد جوہد سے کوشش کرنا اللہ کے دین کو پھیلانے کی کوشش کرنا غالب کرنے کی کوشش کرنا تو آپ قلم سے کر رہے ہیں کتاب لکھ کے کر رہے ہیں یا دین کی تعلیم دے کے کر رہے ہیں دین کی تبلیغ کر کے کر رہے ہیں تو وہ سب جہاد کے شعبے ہیں لیکن اس میں پھر کتاب ایک الگ شعبہ ہے اور مومنین کو کیونکہ بعض اوقات طاقت کے بغیر کفر جو ہے وہ راہ راست پہ نہیں آتا بعض اوقات طاقت کے بغیر آپ اپنی بات کو نہیں منوا سکتے اللہ کے حکم کو نہیں منوا سکتے کیونکہ اللہ نے جو خلیفہ بنایا تھا زمین پہ انی انجائے ففلرد خلیفہ تو فرشتوں نے کہا تھا لکھنس وبِ حمد کو نقد سلغ تو ہم آپ کی کر رہے ہیں یار پھر کیا ضرورت ہے اس کے بنانے کی تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ انی عالم میں جانتا ہوں اس لیے میں نے خلیفہ بنانا ہے خلیفہ کا کام یہ ہوگا کہ اللہ کے آکام اللہ کی زمین پہ نافذ کرے گا اور اس کے لیے بعض اقت قوت نافذہ کی ضرورت ہوتی ہے تو اس میں کتاب بھی آتا ہے اور یہ جو اسلام دشمن عناصر ہیں انہوں نے ہمیشہ اس سے مشور کیا ہوا ہے کہ جی مسلمان نے جو ساری فتوحات پلوار کے زور پہ کی ہے اور دین اسلام پلوار کے زور پہ پہلا رہا ہے نہیں مطلب کہ ہر چیز استعمال کی گئی ہے اس میں ایک پارٹ ہے کتاب اور وہ سارے جتنے بھی نبی کے کے عضوات ہیں اور سریات ہیں اس میں ملا کے چند سو لوگ بھی ان کی بھی ڈیتھ نہیں ہوئی قتل نہیں ہوئی تو سب استائز غزوات ہیں اور باون چھون سریا ہیں تو سب میں مل ملا کے دونوں طرف سے چند سو لوگ ہی اس میں اندکار نہیں کر گئے مارے نہیں گئے تو یہ بات غلط ہے لیکن پھر بھی مسلمانوں کو جہاد کے ساتھ کتاب کی ترغیب دی جا رہی ہے کیونکہ بتایا تھا کہ ایمان کی وجہ سے دل اتنے نرم ہو جاتے تھے کہ وہ بہت بڑی قربانی کے لیے بھی تیار ہوتے تھے دشمنوں کو معاف کرنے کے تو پھر ان لوگوں سے تلوار اٹھوانا جن کو گھروں سے نکالا گیا تھا جن کو جن کے اوپر بوجڑی رکھی گئی تھی جن کو پتروں سے مارا گیا تھا جن کی سینوں کے اوپر پتھر رکھے گئے تھے صحرا میں لٹا کے ریت پہ لٹا کے تو وہ سب لوگ پھر دین کے لیے ساری سختیاں برداشت کر رہے تھے ان سے فرمایا جا رہا ہے کہ ان کو ترغیب دو کہ اللہ کے راستے میں کتاب بھی کرے اور کتاب کے لیے راضی ہو جائے تو فورس سم ون سم ایک مدر خالی اتنی زیادہ ترغیب دو ان کو اور یہ بھی بتا دو کہ اگر تم میں سے بیس لوگ صبر کرنے والے ہوں گے تو وہ دو سو پر غالب آ جائیں گے یعنی دس لوگ سو پہ غالب آ جائیں گے ون ٹین کے ریشو سے بھی ہوں تو اللہ تعالیٰ ان کو فتح نصیب فرمائیں گے اور اللہ تعالیٰ کو وعدہ ہے ساتھ تو بدر کے موقع پر جب نے صلی اللہ علیہ وسلم ان کو یہ بات بتائی تو وہ صحابہ بڑے مطمئن ہوئے یہ بظاہر تو خبر ہے کہ اگر ان میں سے بیس ہوں گے تو وہ دو سو پہ غالب آ جائیں گے لیکن یہ حکم ہے کہ اگر آپ بیس لوگ بھی ہوں تو دو سو سے بھی مقابلہ ہو تو آپ نے پیچھے ہٹنا نہیں نہ ہو تو میدان جنگ میں جہاد میں پیٹھ دکھانا پشت دکھانا یا جنگ سے بھاگ جانا یہ بہت بڑا گناہ ہے گناہ کے دنیا نے سب سے بڑا ہے شر کے بعد یہ گناہ کے بندہ میدان جنگ سے بھاگ جائے رائٹ right? تو یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر تم میں سے بیس لوگ ہوں گے تو وہ دو سو پہ غالب آئیں گے یعنی 20 کے مقابلے میں دو سو لوگ بھی لڑنے والے ہوں تو آپ نے میدان جنگ میں مقابلہ کرنا ہے اور ساتھ بتایا جا رہا ہے وہی یقم کو میت یغلبو الفامن لزینہ کا فروغ اور اگر تم میں سے ہوں گے سو لوگ تو وہ ہزار روپے گے وہی ون ٹین ریشوں کے ساتھ اللہ ان کی اپنی مدد کے ساتھ بھی سپورٹ فرما رہے ہیں اور ان کو یہ ترغیب بھی دے رہے ہیں کہ ہوں گے تو وہ ہزار پہ غالب گے تین سو تیرہ ہزار پہ پیر غالب آ گئے تھے جسی موقع پر. ان لوگوں کو غالب آئیں گے اللہ جو کافر ہے بین قوم لائق کروں کیونکہ وہ ایسی قوم ہے وہ ایسی قوم ہے کہ جو شعور نہیں رکھتے سمجھتے نہیں اس چیز کو یہ جو مسلمان جہاد کر رہے ہیں یہ اعلی قلمت الحق کے لیے کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے اجر رکھا ہوا ہے یعنی پچھلی وہ پچھلے دروس میں یہ بات گزر چکی ہے کہ ایک تیر بنانے سے یا ایک تیر چلانے والے سے اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرتے ہیں جہاد کے لیے گوڑا رکھیں تو اس پہ کتنا ثواب ملتا ہے تو مسلمان کی نظر صرف دنیا کی لالچ میں نہیں ہوگی وہ جو جہاد کرتا ہے کتال کرتے ہیں وہ اعلیٰ کل مت الحق اللہ تعالیٰ کے نام کی بلندی کے لیے لیے رحو اعلیٰ دین تاکہ اللہ کا دین ساری دنوں پہ غالب آ جائے تو مسلمان تو اس کی وجہ سے کرتے ہیں اور اگر اس کو زندہ رہ جائے تو غنیمت بھی مل جاتی ہے اور غازی کا خطاب بھی مل جاتا ہے غازی ہو جاتا ہے اور اگر اس کو موت آ جاتی ہے تو شہادت کی موت آ جاتی ہے اور شہید کی سب سے بڑی خواہش جنت میں یہ ہوگی کہ کاش مجھے دوبارہ زندہ کیا جائے دنیا میں بھیجا جائے میں شہید ہو کے پھر آؤں پھر مجھے زندہ کیا جائے واپس کیا جائے چار دفعہ حدیث کے الفاظ ہے کہ چار دفعہ شہید یہ آرزو کرے گا کہ مجھے واپس دنیا میں بھیجا جائے نارملی تو ہم تین دفعہ ایک چیز کی وہ کرتے ہیں لیکن اس حدیث میں چار دفعہ کے الفاظ ہیں کہ صرف شہید ایسا ہوگا کہ وہ اس کی خواہش کرے گا کہ اس کو دنیا میں واپس بھیج دیا جائے تاکہ وہ پھر اللہ کے راستے میں کتاب کرے جہاد کرے اور وہ پھر شہید ہو جائے تو مسلمان کے لیے تو یہ وہ ہے ایک فہم ہے اور کافر اس بات کو نہیں سمجھتے کافروں کے لیے تو یہ دنیا کی زندگی یہ سب کچھ ہے اگر ان کی زندگی ختم ہو گئی تو وہ ختم ہو گئی اس وجہ سے وہ بزدل ہوتے ہیں اور کتاب میں مسلمانوں کا پڑھنا ہی زیادہ تر بلکہ ہمیشہ بارویت ہے تو مسلمانوں کو یہ بھی سپورٹ اللہ کی طرف سے دی جا رہی ہے کہ اگر تم میں سے بیس ہوں گے تو وہ دو سو پہ غالب ہوں گے سو ہوں گے تو وہ ہزار روپئے غالب ہوں گے تو یہ حکم اور مسلمانوں نے واقعی ایسے کر بھی دکھایا جو غزوہ غذر میں کم تعداد میں ہونے کے باوجود بھی مسلمانوں نے بڑے رشکر کے ساتھ مقابلہ کیا نہ صرف اس میں بلکہ تقریبا ہر سوائے غزوہ ہنین کے باقی سب غزبات میں مسلمانوں کی تعداد بڑی کم تھی جنگ معتم نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور پھر تشریف نہیں لے گئے تھے لشکر بھیجا تھا ٹھیک ہے تو اس میں کہا گیا تھا کہ سب سے پہلے لشکر کی قیادت زید بن ہار سا کریں اگر وہ شہید ہو جاتے ہیں تو پھر جعفر تیار جو حضرت علی کے بڑی بھائی تھی وہ کریں اگر اس کی شہادت ہو جاتی ہے تو اس کے بعد پھر عبداللہ بن رواں یہ لشکر کی قیادت تو ایسے ہوا جب وہ اس غزل میں پہنچے ٹھیک ہے جنگ محتم میں پہنچے اس مقام پہ وہ اردن سائڈ پہ تھا تو وہاں پہ ان کا مقابلہ دو لاکھ کے لشکر سے یہ تین ہزار تھے مسلمان اور جو دوسرا اپوننٹ کا لشکر تھا وہ دو لاکھ کا تھا تو اس وقت پہ غلام روح نے ان کو تقریر کی اور سب کو یہ ترغیب دی اور کہا کہ دیکھیں ہم اس کے لیے تو لڑ ہی نہیں رہے نمبر کو تو دیکھ کے ہم نے کبھی مطلب کہ لڑائی نہیں نبی کیسے ساتھ بھی اور اس کے علاوہ بھی تو کیونکہ کیونکہ ہماری نظر تو اس دنیا پہ نہیں ہے ہماری نظر تو مطلب کہ اللہ کی رضا ہے اور اللہ کے دین کے لیے سر بلندی ہے اس میں ہم سب سے سب کی بڑی خواہش یہ ہے کہ ہمیں شہادت مل جائے اور اب جب یہ موقع آیا ہے تو ہمیں یہ بزدلی آ رہی ہے تو یہ باتیں کرنے کے بعد لشکر جو ہے وہ مکمل طور سے تیار ہوا اور الحمدللہ پھر ان تین ہزار نے دو لاکھ کے لشکر کو شکست کیا اور اس طریقے سے آپ فتحات شام پڑھیں فطحات شام علامہ واغدی کی کتاب ہے اس میں جو خالد بن ولید اور زرار بن ازور عنہ اور باقی صحابہ کے جو پرنام ہے جو حضرت عمرہ کے ٹائم میں انہوں نے شام کیسے فتح کیا مصر کیسے فتح کیا اور وہ تو چند ایک ہزار مسلمان ہوتے تھے اور لاکھوں کی تعداد میں کافی اور ان کے بڑے بڑے پہلوان اور وہ سارے لوگ ہوتے تھے لیکن الحمد للہ پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ مسلمانوں کی اس میں فتح دلائی اور یہی یہ ہو جاتی کہ مدینہ سے ایک چھوٹی ریاست اٹھتی ہے اور وہ چند سالوں میں دس گیارہ سالوں میں وہ پوری دنیا میں پھیل جاتی ہے پانچ چھ چار پڑوں تک ان کی حکومت جو ہے وہ چند سالوں میں پھیل جاتی ہے تو یہ کہا جا رہا کہ شعور نہیں اور مسلمان تو اللہ پہ یقین کرنے والے ہیں اور اسی موقع پر غزب بدر کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اسی آیت پر عمل کرتے ہوئے صحابہ کرام کو ترغ دی کہ غذبے کے لیے ہٹو جہاد کے لیے ہوٹو اور کافر کے ساتھ کتاب کرو ان کو مارو اور اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ایسی جنت عطا فرمائیں گے ہر جو حق سمواد ہو لارد. کہ جس کی صرف چوڑائی ویٹ لینتھ نہیں ویٹ وہ پوری زمینوں اور آسمانوں سے بڑی ہوگی اس جنت کی چورائی جو ہے وہ زمین اور آسمان سے بڑی ہوگی تو ایک صحابی تھے عمیر او... بن حمام عمیر بن حمام اس نے نبی کرمسن سے فرمایا اتنی بڑی جنت تو واہ اتنی بڑی جنت اس نے, نے فرمایا کہ آپ نے یہ واہ اور اتنی بڑی جنت یہ کس ارادے سے کہے تو اس نے کہا کہ میں نے ایسے ارادے سے کہے کہ شاید مجھے بھی مل جائے کیونکہ میں بھی تو جہاد کے لیے آیا ہوں کتار کے لیے آیا ہوں نے بکریم سنگھوں نے فرمایا کہ مجھے امید ہے کہ آپ کو اتنی بڑی جنت ملی تو وہ صحابی اٹھے اور کتاب شروع کی تو کئی کافروں کو مارا کئی کافروں کو مارا اور پھر آ کے اس کے پاس تھوڑے سے کجور تھے بھوپ لگی تو تو کھجور کھانے لگا ایک دو کھجور کھائے تھے اور پھر کھجور رکھ دیے کہ دشمن کے ساتھ لڑائی ہے اور میں کھجور کھا رہا ہوں پھر دشمن کے صفوں میں کے کئی اور کو ختم کیا اور اس کے بعد خود بھی شہید ہے تو یہی ہر ظلم مسلمانوں کو ترغیب دیں تاکہ وہ کرتال کریں دشمنوں کے ساتھ جہاد کریں الانف اللہ عنقم اب اللہ تعالیٰ نے تم لوگوں سے تخفیف کی کمی کی وہ اور اللہ جانتے ہیں انفیقن ضافہ کہ بے شک تم میں کمزوری آئی ہے تم کمزور ہو گئے ہو فعین یقوم کو میں اگر تم میں ہوں گے سو سابرتن صبر کرنے والے یہ غلبوں میں آتے ہیں تو وہ غالب آئیں گے دو سو پر وہ یا کمین کم الفن اگر ہوں گے تم میں سے ہزار یہ غلب و الفین تو وہ غالب آئیں گے دو ہزار پر اللہ کے حکم سے و اللہ ماف اور اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ غزبۂ بدر کے سٹارٹ میں تو یہ حکم تھا کہ دس کا مقابلہ سو کے ساتھ یعنی ٹین ٹائمس یا جو بیس کا ہے وہ دو سو کے ساتھ ٹھیک ہے لیکن اس کے بعد جب چند سال گزر گئے غزہ اور میں بھی ایسے حالات رہے ہیں اس میں بھی مسلمانوں کی تعداد کم تھی اور کافر زیادہ تھی تو مسلمانوں پہ یہ یعنی بہت ایک بڑا حکم تھا کہ ایک کا مقابلہ دس سے ہو ایک بندہ دو کے ساتھ لڑنا مشکل ہو جاتا ہے اور ایک کے لیے یہ حکم ہو کہ دس بھی ہو تو آپ نے بھاگنا نہیں ہے اور پھر اس کے بعد مسلمانوں کی تعداد بڑھتی گئی بچے بھی مسلمان ہو گئے بوڑھے بھی مسلمان ہو گئے تو مسلمانوں کے لشکر میں ہر قسم کے لوگ آ گئے. تو اس میں اولڈ ایج والے بھی تھے کم ایج والے بھی تھے ینگسٹرز بھی تھے لیکن اوور آل یہ حکم بڑا سخت تھا ان کے لیے کہ ایک کا مقابلہ دس کے ساتھ ہو اب مسلمانوں کی تعداد بڑھ گئی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الان خفف اللہ اب اللہ تفیف کر رہا ہے اس حکم میں ٹھیک ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ آپ میں ذوف آ گئی ہے وہ بڑے بہادر لوگ گزر گئے یا وہ بوڑھے ہو گئے جیسے مطلب ہے کہ جتنے صحابہ بدر میں تھے تو وہ تبوک تک آتے آتے دس بارہ سال اور گزرے تھے سب نے تیس سال کی عمروں میں وہ ہجرت کی تھی پھر چند سال وہاں پہ گزارے ٹھیک ہے غزوات میں شرکت کی اور اس کے بعد یعنی ان کی بھی ایج زیادہ ہو گئی تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اب آپ لوگوں میں ضعاف آ گیا ہیں کمزوری آ گئی ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اپنے حکم میں تخفیف کر رہے ہیں اب اگر تم میں سے ہوں گے معتن صابرتن سو صبر کرنے والے یغلب و میتین تو وہ دو سو پہ غالب آئیں گے اگر ہوں گے تم میں سے الف یعنی ہزار یغلب الفین بے اللہ تو وہ پہ غالب اب مقابلہ ون تو ٹو کہ اگر ایک کے مقابلے میں دو ہیں تو مسلمان کو ابھی بھی یہ حکم ہے کہ اگر مسلمانوں کے لشکر کے مقابلے میں ایک کے مقابلے میں دو کا ہیں اور ان سے لڑائی ہے تو مسلمانوں کے لیے بھاگنا جو ہے وہ جائز نہیں ہے اب اگر اس سے زیادہ ہے جیسے مسلمان سو ہے اور کافی تین سو تو اگر اس میں وہ جہاد کریں گے تو افضل ہے لیکن اگر وہ جہاد چھوڑ کے واپس جاتے ہیں کیونکہ دشمن کی تعداد زیادہ ہے تو اب ان کو اجازت دیں لیکن سٹارٹ میں ایک کے مقابلے میں 10 سے بھاگنے کی اجازت نہیں تھی اور اب ایک کے مقابلے میں دو سے بھاگنے کی اجازت نہیں ہے ان کے ساتھ پہ لڑنا ہے اگر آپ سے ڈبل اسٹرینتھ ہو دشمن کی فورس کی لیکن اس میں ایک چیز اور بھی آ جاتی ہے کہ کیا صرف نمبر دیکھا جائے گا صرف نمبر کو دیکھا جائے گا یا اس کی تیاری کو بھی دیکھا جائے گا اب پچاس کمانڈوز ہو اور ان کے پاس ہیلی کاپٹرز ہوں اور ان کے پاس سارے ٹیکنالوجی ہو ٹھیک ہے فرض کرے مسلمان پانچ سو بھی ہو پچاس کے مقابلے میں کام کر اور ان کے پاس صرف ڈنڈے ہوں یا بندوقیں ہوں تو اس صورت میں بھی پھر یہ حکم فقہا دیتے ہیں کہ نہیں اگر مقابلہ آپ کے یعنی جوڑ کا نہیں پڑ رہا ٹیکنالوجی میں وہ آپ سے پھر بہت زیادہ ہے تو پھر بھی اس صورت میں آپ کو جنگ سے ریٹریٹ کرنا یا صلح کرنا یہ جائز ہے ادروائز حکم یہ ہوگا کہ اگر وہ ویپن کے لحاظ سے آپ کے ساتھ برابر ہیں تو ایک کے مقابلے میں دو کے ساتھ آپ نے پھر لڑنا ہے اسی وجہ سے پہلے آیات میں کہا گیا کہ میرے بات اگر دشمن ٹیکنالوجی میں آگے جا رہا ہے تو تمہیں بھی آگے جانا چاہیے اس کے لیے تیاری آپ کو پوری کرنی چاہیے اسی طرح تیاری کرنی چاہیے جس طرح دشمن تیاری کر رہا رہے مکان علی نبی نہیں ہے مناسب نبی کے لیے ان, یکون اسرا کہ ان کے پاس ہوں قیدی جنگی قیدی حتیٰ یوسق نفلت یہاں تک کہ زمین میں خوب خون ریزی ہو خون بہایا جائے دشمنوں کا تو ریدون عوردون یار کیا تم چاہتے ہو دنیا کا مال و اللہ یرید الاخرہ اور اللہ چاہتے ہیں تمہارلی آخرت کو واللہ اللہ عزیز الحکیم اور اللہ غالب بھی ہیں حکمت والد عسایت کے شان نزول میں یہی جو غزو بدر کے موقع پہ مال غنیمت مسلمانوں کے ہاتھ آیا اور کچھ لوگ جو قیدی بن کے آئے تو ان کے بارے میں جو فیصلہ ہوا اسی کے بیک گراؤنڈ میں اس آیت کا نزول ہے واقعہ ایسے ہوا کہ غز و بدر کے موقع پر جس وقت خفاک کو شکست ہوئی وہ ہو بھاگ رہے تھے تو کچھ مسلمان مال غنیمت سمیٹنے میں لگ گئے ٹھیک ہے اور حضرت عمر نے اور باقی لوگوں نے منع بھی کیا کہ ابھی مطلب کہ غنیمت نہ سمیٹو ابھی ان کا تعقب کرو ان کو مارو تاکہ ہمیشہ کے لیے وہ کچھ لے جائے. لیکن کچھ لوگوں نے غنیمت سنبھالنا شروع کر دیا اور پھر اس کے بعد وہ جو قیدی بن کے آئے ستر لوگ قید ہو کے آئے تھے تو اس میں سب یہ جو مہاجر صحابہ تھے ان سب کے رشتہ دار تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے چچا حضرت عباس علیہ عباص وہ بھی اس میں تھے چچا زد بھائی ٹھیک ہے تو عقیل بن نبی طالب وہ بھی تھے اس میں نوفل بن اس دوسرے چچا کے بیٹے بھی تھے اس میں اور اس طریقے سے صدیق کے رشتے دار حضرت ملغما کے رشتے سب ان کے اپنے رشتے دار بھی ان میں قید ہو کے آ تھے اور ان کو سب کو باندھا گیا تھا اور ان کے بارے میں یہ فیصلہ ہونا تھا کہ ان کے ساتھ اب کیا کیا جائے کوئی اللہ کا واضح حکم نہیں آیا تھا کہ ان کے ساتھ اب کیا کرے تو وہ غنیمت پہ وہ جھگڑا ہوا غنیمت کے بارے میں تو وہ آیات آ گئی والوں غنی تو ملشے جو اس بارے کے سٹارٹ میں ہم نے پڑھی کہ اگر غنیمت آپ کو مل جائے تو اس کا پانچواں حصہ اللہ رسول کے لیے باقی وہ چار حصے مجاہدین میں تقسیم ہوں گی اس کا تو حکم آ گیا اب یہ قیدیوں کے ساتھ کیا کیا گیا جو قیدی آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب صحابہ سے مشورہ کیا کہ اب ان قیدیوں کا کیا کریں تو حضرت عمر دونوں نے رائے دی یا اللہ کے نبی انہوں نے آپ کو اپنے وطن سے نکالا صحابہ کو وطن سے نکالا ان کے ساتھ ظلم کیا ان کو جلا وطن کیا ان کی مال و جائیداد پہ قبضہ کیا اور آپ کے ساتھ اب بھی دشمنی کر رہے ہیں ٹھیک ہے کتنے ہمارے لوگوں کا خون بہایا ہمارے پیچھے یہاں تک آ تو ان سب کو قتل کر دیا جائے کسی کو بھی زندہ نہ چھوڑ دیا جائے اور ان میں ای میرا ایک رشتہ دار ایک بندے کی طرف شائع کیا کہ اس کو میرے حوالے کر دو سب سے پہلے میں اس کا سر اڑا دوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کر لی اور, کہا کوئی اور کوئی راج دینا چاہوں حضرت البر صدیق انہوں نے کہا کہ اللہ نبی یہ وہاں بھی آپ کے رشتے دار تھے یا آپ ہمارے پاس قید ہو کے آئے ہیں تو ان کے ساتھ اگر نرمی کا معاملہ کیا جائے ان سے فضیا لے کے ان کو چھوڑ دیا جائے ہو سکتا ہے کہ یہ سارے لوگ یہ اخلاق دیکھ کے اور یہ ساری چیزیں دیکھ کے مسلمان ہو جائیں اور ان مسلمانوں کے لیے قوت کا سبب بن جائے عبداللہ بن رواح نے کہا یہ قریب جنگل ہے اور اس میں بہت لکڑیاں ہیں بہت درخت ہیں ہم سب جاتے ہیں درخت کاٹ کے لاتے ہیں اور ان سب کو زندہ جلاتے ہیں تو نبی کریم صحیح اس کی بھی رائے سنی ساتوین معذرت انہوں نے اس نے بھی یہی کہا کہ ان سب کو جو ہے قتل کیا جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لے گئے تھوڑے دیر کے بعد آئے اور فرمایا کہ اے وہ بکر تمہاری مثال ایسے ہے کہ جیسے فرشتوں میں علیہ السلام جو اللہ کی رحمت رزق بارش یہ لے کے آتا ہے یعنی اس میں رحم دلی ہے اور مفود کے لیے اور تمہاری مثال تمہاری مثال ابراہیم علیہ السلام کی طرح ہے کہ جس نے اپنے قوم کے بارے میں کہا تھا کہ فمن طب عنی فنحم کہ جو میری اتباع کرے گا وہ تو میرا ہے وہ من آسانی اور جو میری نہ فرمانی کرے گا فین قید الغور رحیم تو ان کے لیے غفور رحیم آگاہ یہ نہیں کہا کہ ان کو عذاب و وہ میرے نہیں ہیں ان پہ آپ رحم فرمائیں ان کو معاف کر دیں جو مجھے نہیں بھی مانتے اور پھر فرمایا آپ کی مثال عیس علیہ السلام کی طرح ہے جس نے اپنی قوم سے کہا تھا اپنے اللہ سے کہا تھا اپنی قوم کے بارے میں توازاد عذاب دو گی تو یہ تیرے بندے ہیں اور تو کوئی نہیں آپ ہی کی مخلوق ہے آپ ہی کے بند ہے اور اگر معاف کرو گے فین تبازی زبر آپ سے کون پوچھنے والا ہے آپ تو غالب ہیں ہر چیز کی حکمت سمجھتے ہیں تو آپ سے پوچھنے والا تو کوئی نہیں معافی بھی آپ کے لیے آسان ہے اور اس کی حکمت بھی آپ جانتے ہیں اور ان کو عذاب دینے بھی آپ کے اختیار میں ہے کیونکہ آپ کی قوت ہے آپ غالب ہیں اور حضرت عمر علیہ وسلم فرمایا کہ عمر آپ کی مثال جبرعیل علیہ السلام کی طرح ہے جو ہمیشہ انبیاء کی مدد کے لیے آتے تھے اور دشمنوں کو دشمنوں کے اوپر عذاب بن کے آتے تھے اور دشمنوں کے لیے عذاب نہ اور پھر فرمایا کہ آپ کی مثال نوغ علیہ السلام کی طرح ہے جس نے کہا تھا کہ رب لا الارض من فری ندرا کہ اللہ روئے زمین پر کافروں کا ایک گھر اور ایک گھر والے بھی نظر وہ آگے آیا کہ یہ پیدا ہی نہیں کرے گی مگر تو یہ کفر ہی کو بڑھائیں گے اور <تصفح> پھر فرمایا کہ آپ کی مثال موسی علیہ السلام کی طرح کہ جنہوں نے کہا تھا کہ ربَ السلام امال وسطل یا اللہ ان کے مالوں کو بھی ضبط کر دو اور ان کے دلوں کو بھی سخت کر دو فتح رولابلم یہاں تک کہ ان کے اوپر آپ کا سخت عذاب جو ہے وہ آ جائے اور پھر فرمایا کہ اگر آپ دونوں ایک بات میں متفق ہوتے ایک بات پہ متفق ہوتے تو میں آپ لوگوں کی دونوں کی مخالفت نہ کرتا لیکن اب رائے میں اختلاف ہے ابو بکر صدیق و رضت عمر جن ہوگی تو فرمایا کہ ایسے کرتے ہیں کہ ان لوگوں سے جو ہے فدیہ لے کے فدیہ لے کے اور یہ عہد لے کے کہ یہ آئندہ مسلمانوں کے خلاف نہیں لڑیں گے ان کو چھوڑ دیتے دیں اور ان سب سے کہا گیا کہ آپ لوگ فدیہ کو بندوبست کریں ایک ایک بندے سے چار سو دینار یا چار سو درہم جو اس وقت لیکن چار سو قادر ہے اس میں درہم یا دینار وہ فدیہ مقرر کیا گیا اور اس میں حضرت عبد الائب نے مسعود اٹھے اور ایک بندے کی طرف اشارہ کیا یہ جو سہل بن بیزا ہے وہ ایک قیدیوں میں نام تھا اس نے میرے سامنے اسلام کا اقرار کیا تھا اس کو تو معاف کر دیا ایگزام کر دیں نبی علیہ وسلم تھوڑی دیر خاموش رہے اور حضرت اللہ بھی گھبرا گئے کہ میرے اوپر کوئی عذاب نہ آ جائے نبی علیہ وسلم خاموش پھر بعد میں کہا کہ ٹھیک ہے یہ ایگزام کے ایک اور بہت برے شخص تھے اس نے کہا کہ میں بہت غریب ہوں ابو عزہ جہمی اس کا نام تھا میں بہت غریب ہوں اور صرف بیٹیاں ہیں میری کمانے والا کوئی نہیں تو میں آیا تھا ان کے ساتھ لیکن پکڑا گیا ہوں تو مجھے چھوڑ دی کیونکہ میری بیٹیوں کی پرورش کرنے والا کوئی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اس کو ایگزمٹ کیا اس میں سے لیکن وہ وہ کم وہاں چلا گیا پھر کفار کے ساتھ مل گیا غزب عورت میں پھر کفار کے لشکر میں ساتھ آ گیا اور پھر پکڑا گیا تو پھر اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ مجھے پھر معاف کر دوسرے وسلم نے کہا کیا کہ میں نہیں تم واپس جاؤ گے تو تم کہو گے کہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دو دفعہ دھو دیا ہے تو اس کے سر کو پیڑ اڑایا گیا اس طرح یہ دو لوگوں کے ایگزٹ کر کے باقیوں سے فدیہ کا کہا گیا اور حضرت اباس عباسم جو آپ کے چچا تھے ان سے وہ جس وقت آ رہے تھے تو وہ ان دس لوگوں میں تھے ان دس لوگوں میں تھے جنہوں نے پورے لشکر کے کھانے کی ذمہ داری لی تھی ابو جہل اور عباس اور یہ جو دوسرے دے تو دس لوگ پورے ہزار کے لشکر کے کھانے کے ذمہ کہ جتنے دن جنگ رہے گی تو جس دن غزوہ بغیر میں ان کو شکست ہوئی اسی دن کھانا کھلانے کی باری عباس رضم ہوتی تھی اور یہ اپنے ساتھ کافی سونا لے کے آئے تھے گولڈ اس خرچے کے لیے تقریباً بیس اوکیا سونا اور ایک اوکیا اونس کے برابر ہوتا ہے نا وہاں پہ گولڈ کا اونس اور سلور کا اونس یہ ڈیفرنٹ گولڈ کا اونس اس وقت آج کے حساب سے چلتا تھا اور چاندی کا 119 گرام کا اور کیا ہوتا تھا تو یعنی ٹوئنٹی نائن ملٹی پلائیڈ یہ اتنے گرام سونا اس کے پاس تھا تو وہ, وہ بھی پکڑا گیا تھا اس نے کہا سونا تو آپ لوگوں نے لے لیا تو میں کیا فدیہ دوں تو اس نے کہا آپ اپنا فدیہ نہیں دیں گے صرف بلکہ آپ اپنا بھی دیں گے آپ کے یہ جو وہ ہے بھتیجے ہیں یہ عقیل بن ابو طالب اس کا بھی آپ دیں گے اور جو نوفل بن نارث سے وہ بھی آپ کو بتیجہ ہے اس کا بھی فی دیا آپ دے اس نے کہا اے اللہ کہ نبی یہ تو آپ مجھے قریش میں فقیر بنا کے بھیج رہے ہیں میں وہاں پہ بھیک مانگوں گا ان سے ان وکرم سنگھ نے فرمایا کہ جس وقت آپ آ رہے تھے اور آپ نے جو کافی مقدار میں سونا اپنی بیوی کے پاس چھوڑا ام الفضل کے پاس اور اس سے کہا کہ اگر وہ مجھے کچھ بھی ہو گیا میں نہ آیا تو یہ اتنا سونا ہے کہ یہ آپ کے के آپ کے بیٹے قسم کے लिए آپ کے بیٹے عبید کے لیے آپ کے بیٹے ابید کے لیے یہ کافی رہے گا تو وہ سونا منگوایا نا اس نے کہا آپ کو کیسے پتہ ہے اللہ کے نبی یہ تو صرف میری بیوی اور مجھے پتا تھا باقی تو کسی کو پتہ نہیں ہے اللہ نے سب کے برقی ہے تو نے کہا کہ اللہ اللہ اللہ وہ پہلے بھی نبی کرنس سے محبت کرتے تھے ایسے نبی کرچا تھے اور وہاں ظلم وغیرہ میں وہ شامل نہیں تھے, نبی کے خیال رکھتے تھے لیکن بس ان کے ساتھ آئے ہوئے تھے تو پھر اس طریقے سے انہوں نے جو وہ ایمان بھی قبول کیا اور ان سے فدیہ کا لیکن چونکہ اللہ کا حکم فضیہ کا نہیں تھا جس طرح یونس علیہ السلام قوم کو چھوڑ کے چلے گئے تو مچھلی کے پیٹ میں اللہ تعالیٰ نے ان کو بھیج دیا تو اس شاید میں پھر کہا جا رہا ہے اب اب اس کی تفصیل کے بعد آپ اس کو دیکھیں تو بڑا کلیئر ہوگا مافراد نبی ہے نہ یقین لگواسرا نبی کے لیے یہ مناسب نہیں ہے یہ اس کے شان کے مطابق نہیں ہے کہ اس کے پاس جنگی قیدی ہو یا وہ لوگوں کو جنگی قیدی بنائے حتی ہے نہ فلارد یہاں تک کہ زمین میں خوب خودریزی ہو یعنی کفر بالکل مغلوب ہو جائے ان کا سر کچل جائے سفن جو ہے بالکل کمزور کرنا تاکہ وہ کسی طاقت کے نہ رہے کسی بندے کو بہت بڑی بیماری لگ جائے اور وہ بالکل مریل ہو جائے تو اس کو کہا جاتا ہے کہ المرض اس کی بیماری نے لاگا کر دیا ہے لاغر کر دیا تو بالکل جب کفر اتنا کمزور ہو جائے اتنی خندریز ہو جائے تو تب اگر کوئی بات بنتی ہے تو پھر ان سے کیا اور کہا گیا تردون یہ خطاب جو جن لوگوں نے مشورہ دیا تھا کہ مال لے کے چھوڑ دیا جائے تم لوگ دنیا کا مال چاہتے ہو اللہ جريد الآخرت اللہ تو آپ کے ليے آخرت چاہتا ہے اگر دشمن کمزور ہو جائے دشمن کو آپ بڑی شکست دے دیتے جو ان کے بچ جانے والے تھے ان کو بھی قتل کرتے جو ان کے بڑے بڑے سزدار تھے تو آئندہ آپ کو کوئی تکلیف نہ ہونی تھی اور آپ کی دنیا جو ہے وہ آخرت کی کمائی بن جاتى اور آخرت اللہ تعالیٰ آپ کے ليے تاکہ آخرت کا منافع آپ کو ہو تو دنیا میں اگر تکلیف بھی ہو تو آخرت كے ليے درجات اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں كے ليے ركھے ہوئے ہيں واللہ عزیز الحکیم اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر غالب ہے ہر چیز کی حکمت کو ہے اگر یہ مال لینا کوئی زیادہ فائدے کی چیز ہوتی تو اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو مال دے دیتے لیکن اللہ تعالیٰ کا منشا یہی تھا اس وقت کہ آپ لوگ ان کا تعاقب کریں ان کے ساتھ پورا مقابلہ کریں ان کا سر کچل دیں تاکہ یہ آئندہ پہ مسلمانوں کے خلاف اٹھ نہ پڑے کتاب اللہ سبق لمت مفیمہ خستم عذاب عظیم اور اگر اللہ کا فیصلہ اللہ کا حکم پہلے سے نہ ہوتا اس بارے میں لمسی ماخت ہوں تو ضرور بے ضرور تمہیں پکڑ لیتا عذاب عظیم بہت بڑی عذہ اللہ کا بہت بڑا عذاب آپ لوگوں پر اوپر آ جاتا اب اللہ تعالیٰ نے کون سا فیصلہ کیا تھا کیونکہ مسلمانوں نے تو یہ آپس میں مشورہ کیا ابھی اللہ کا حکم نہیں آیا تھا اس فیصلے کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سور محمد بھی اس کی تفصیل پر بیان کی اس کو صور بھی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے علم غیب میں اور اللہ تعالیٰ کے جو لوہے محفوظ میں فیصلے ہیں ان میں یہ لکھا ہوا تھا کہ پچھلی امتوں کے لیے غنیمت حلال نہیں تھا فدیہ حلال نہیں تھا لیکن امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ چیزیں حلال ہوئی تو یہ اللہ تعالیٰ نے آلریڈی اس امت کے لیے فیصلہ کیا ہوا تھا لیکن ابھی حکم نہیں آیا تھا ابھی حکم نہیں آیا تھا تو اسی وجہ سے کہا جا رہا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کا آلریڈی یہ عمر یعنی یہ حکم آپ کی امت کے لیے نہ ہوگا تو بہت بڑی عذاب آپ لوگوں پہ آ جاتے ہیں۔ اور اگلے دن جب یہ آیات نازل ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ السلام بیٹھے ہوئے تھے اب وہ صدیق عموما میں بیٹھے ہوئے تھے اور آنکھوں سے آنکھ جانا حضرت عمر آئے تو پوچھا کہ یا اللہ کے نبی یا ہوا کر کون سی چیز آپ کو رلا رہی ہے اگر کوئی ایسی غم کی خبر ہے تو مجھے بھی پتا میں بھی آپ کے ساتھ روانے لگ جاؤں اگر مجھے رونا نہ آئے تو کم از کم رونے والی شکل تو بنا دوں آپ جیسے کی شکل تو بنا دوں انہوں نے کہا کہ اے عمر اللہ تعالیٰ کا سخت فیصلہ آیا ہے ہمارے بارے میں اور مجھے عذاب جو ہے وہ جو مسلمانوں پہ آنے والا تھا اگر اللہ کا یہ حکم نہ ہوتا تو وہ عذاب بھی مجھے دکھایا گیا یہ سامنے درخت کی طرف اشارہ کیا کہ اس کے قریب تک مجھے وہ عذاب دکھایا گیا کہ یہ عذاب آپ لوگوں کے اوپر آنے والا تھا نبی کریم وسلم پہ تو نہیں آنا تھا لیکن جو جن لوگوں نے وہ فیصلے کے لیے مطلب کہ وہ کیا تھا کہ کچھ لوگوں کی یہ خواہش تھی کہ مال مل جائے گی اور پھر وہ کم از کم فائدہ تو ہو جائے گا ہم غریب لوگ ہیں اچھا تو وہ مطلب کے آپ لوگوں پہ اس طرح کا عذاب آ جاتا اور پھر وہ سورہ محمد کی جو آیات ہیں وہ بھی اس طرح بتا دوں یہاں پہ فضا اللہ قید منظین غروف فدر اس میں پھر حکم کو کلیئر کیا گیا تھا کہ جس وقت تمہارا جھگڑا ہو کافروں کے ساتھ اس کے آمنے سامنے ہو فروبر کا ان کی گردنیں کاٹو ان کو مارو حت پہ اعزاز خان تم یہاں تک کہ ان کو خوب خون بہاؤ ان کو خوب مغلوب کرو فشد الوسا پھر ان کو لو یعنی ان کو پکڑ لو ان کو پھر قیدی بنا لو غلام بنا لو باندھی بنا لو اور پھر اس کے بعد جب آپ کو پوری قوت ان پہ حاصل ہو جائے فعما منم باد و اہما پھر یا تو ان کے اوپر احسان کر کے ان کو چھوڑ دو کوئی کمٹمنٹ کوئی کوئی چیز ان سے لے کے عہد لے کے ان کو چھوڑ دو یا احسان اس کو دو. اور یا پھر وَائم یا فدیہ رینا پھر یہاں پہ وہ حکم آ گیا تھا کہ مسلمانوں نے یہ وہ حکم تھا جس کے لیے کہا گیا کہ اگر اللہ کا وہ فیصلہ نہ ہوتا تو تم لوگوں کے اوپر بڑا سخت عذاب جو ہے وہ آ جاتا اور دوسری بات عذاب اس وجہ سے بھی نہیں, نہیں آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے فرمایا تھا اس سے پچھلے سورہ انفار کے آیات میں کہ وہ کان اللّہ علیہ بہم و انطفی اللہ تعالی ان لوگوں کو عذاب نہیں دے گا اور آپ ان کے درمیان موجود ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات با برکت کی اتنی عظمت تھی اور اللہ تعالی کو یعنی اتنی محبت تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے مسلمانوں کو یا ایون کافروں کو وہ عذاب نہیں دے رہے تھے وہ ماں کان اللّہ ماض بہم اور ان میں ایسے بھی لوگ جو استفاق کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو کیسا عذاب ایک یہ بات اور تیسری بات یہ تھی عذاب نہ دینے کی کہ بدر کے جو صحابہ تھے ان کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تم لوگوں سے اتنا خوش ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اطلاع دی کہ ان کے اگلے پچھلے سارے ماہ اور اللہ تعالیٰ ان کو عذاب نہیں دے تو بدر کے صحابہ کے مقام کو کوئی اور صحابی نہیں پہنچ سکتا وہ سابقون البلون ہے اور دوسرے واقعے میں اور ہر جگہ ان کے ذکر جو ہے وہ بہت ہی رسپیکٹ سے ہو رہا ہے اور یہاں تک کہ اسمائے جو بدرین ہے بدری صحابہ کے آپ صرف نام لیں صرف نام 313 صحابہ صاحبہ کے وہ نام آئے ہوئے ہیں اور اس کے بعد اللہ سے دعا کریں یا اللہ یہ آپ کے محبوب بندے تھے میرے اوپر بھی رحم فرما دی تو دعا بھی اللہ تعالیٰ فرق فرما دیا ان کا اتنا بڑا مقام ہے بدری صحابہ تو, تو یہ اللہ تعالیٰ نے پھر اپنے عذاب کو مسلمانوں سے ہٹا دیا پھر مسلمانوں کو یہ تکلیف ہوئی یہ ایشو پیش آیا کہ اب تو ہم نے فدیہ لے لیا ہے اب یہ پیسے کھائیں کہ نہ کھائیں یا جو غنیمت کمال ہم نے لیا ہے اب اس کو استعمال کریں کہ نہ کریں کیونکہ اس پہ تو اللہ کی ناراضگی بھی لگ رہی ہے تو پھر یہ کہا گیا پکو ما غنیم تم حلال ہم پہ وہ کھاؤ کھاؤ پیو اس میں سے جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں حلال غنیمت نصیب فرمائی ہے ایک تو غنیمت آپ کو حلال کر دی گئی ہے اور یہ ناپاک مال نہیں ہے زور زبردستی کا مال نہیں جو آپ لوگوں نے قابل رسی لیا اللہ تعالیٰ نے ان کو آپ کے لیے طیب بنا دیا پاک بنا دیا ہے وہ اللہ لیکن ساتھ ساتھ اللہ سے بھی ڈرتے رہو صرف دنیاوی مقاصد کے لیے غذبات میں نہ جاؤ اللہ سے ڈرتے رہو ان اللہ عفر الرحیم بے شک اللہ تعالیٰ مغفرت فرمانے والے ہیں اور رحم فرمانے والے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پچھلی امتوں کے لیے غنیمت حلال نہیں تھی یہ صرف میرے لیے غنیمت اور فریہ کو حلال کیا گیا پچھلی امتوں کی نبوت صرف ایک قوم کے لیے ہوتی تھی انبیاء ایک قوم کے لیے آتی تھی اور میری نبوت عام ہے یعنی کیا تک کے لیے اور مجھے خاتون نبین بنایا گیا ہے پچھلی امتوں کے لیے ان کی عبادت صرف ایک خاص جگہ پہ ہوتی تھی جیسے کرسچنز کی گرجا میں اور عیسائیوں کی وہ سنا میں سوری یہودیوں کی ٹھیک ہے نا ان کی سناگاگ میں ہوتی لیکن مسلمانوں کی عبادت ہر جگہ ہوتی یہاں بھی آپ جا نماز بٹائیں یا بچائیں یا بغیر جا نماز کے نماز پڑھ سکتے تو پوری زمین میرے لیے سچدگاہ بنائی گئی تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چند امتیازی خصوصیات باقی امبیا کے اوپر دیے گئے تھے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے احمد ہاں ہاں بڑے فاصلے سے دشمن کے اوپر مجھے روک دیا گیا ہے